Husein, Husein, Husein, molala Husein, Husein, Husein, molala Husein, Husein حسین مولا حسین حسین یا حسین مالا حسین حسین یا حسین والا حسین حسین یا حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین جس دن یہ انصاب دار ہوگا اس کو انکار ہوگا حسین مولا حسین حسین بالا بالا حسین بالا حسین حسین بالا بالا حسین بالا حسین کو انکارے کے گہ رہے بے سب کے سارے ہیں جو مو چاہے دل آپ کے سارے جو مجاحد آپ کے سارے دین خدا کے روشن ستارے مولا مولا حسین مولا کا سب میں تجا یہ نارا سین حسین مولا مولا حسین مولا سین حسین مولا مولا حسین مولا مولا اے کل ہے ارش و زمین کے مالک یہی یہ ہے کلدی بری کے حاجت روا ہے اہل یقین نبی بھی جن کے ہے حامی ایسا کہاں ہے ذات گرامی ان کے مقابل کفی نشامی سین حسین مولا حسین مالا حسین حسین, مولا، مولا حسین مولا کوئی زمیں ہو کوئی زمانہ کوئی فضا ہو کوئی فسانہ بولو عمل میں سب سے یا گانہ میرے آپ کا ہے لفظ خزان یہ دنیا دیکھو کہاں ہے ظلم کی سازش سب پہ آیا ہے پہلے وقت زربے گارا ہے شپائی مولا کریں گے جذبہ دلوں میں زندہ کریں گے پہلے اصا کو یکجا کریں گے یہ <سؤال> جو علم ہے سب کا حشم ہے اس کے ہی دم سے سینوں میں دم ہے کیا کیا ہے کیا کیا کرم ہے شا پر ہم کو ہے جینا مجلسو ماتم اپنا سکینہ خالینہ ہوگا, خالی ہوگا غم سے یہ سینہ خالہ ہوگا غم سے یہ سینہ آنسو کریں گے سکر سکینہ آنسو کریں گے جو ہلاج ماتم بکا ہے نوہے میں یہ جو سی? شان یزاں ہے اس میں ہے آنسو اس میں دعا ہے دعا اس سے ہماری سر! سر! سر! ہے سر! سر! Hey! ساری بقا ہے یہ ہے ہمارے مولا قصب کا مولا قسم